من بسم اللہ الرحمن جی حدیث نمبر چھ ہے الحبت الح اس کے معنی ہے شرمیلا پن حیا عام اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے شرم و حیا تو عربی کے اندر بھی الحیا وہی حیا ہے شرمیلا پن شعبۃ شعبہ کہتے ہیں حصے کو ٹکڑے کو کسی بھی چیز کا حصہ کسی بھی چیز کا ٹکڑا من کل شعی یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں من کل شعی ہر چیز کا حصہ کوئی پارٹ ٹھیک ہے کیا کہلاتا ہے شعبہ کہلاتا ہے من الیمان, ایمان ایمان ہے کہ جو ایمانیات میں سے ہیں انسان جن چیزوں کی وجہ سے مومن کہلاتا ہے وہ بنیادی چیزیں ان کو ایمان ہی کہا جاتا ہے ایمان کا جتنی بھی چیزیں حصہ ہیں جسے کہ آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں امن تو بلا ہی و مالا اکتی ہی وہ کتبی وہ رسولی ہی ولی و قدر خیری و شرری ہی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ایمانیات میں سے تو ایمان الحیا و شعبہ تو من المان حیا حیا ہے ایمان ایمان ہے صرف شعبہ کا لفظ ہے جو عام اردو میں استعمال نہیں ہوتا وہ کیا ہے حصہ ٹکڑا پاٹ ترجمہ کیا بنے گا الحیا او شوبتم منل ایمان حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ایمان کا حصہ ہے بس ایمان کا مانا ایمان سے اور حیا کا مانا حیا ہی صرف شعبہ کا مانا آپ نے حصہ سے کرنا ہے تو ترجمہ بنے گا الحیا او شعبت منل ایمان حیا ایمان کا حصہ ہے اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا اس لیے کہ حیا انسان کے اندر ایک فطرتی عمل ہے یہی چیز ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے جو با حیا انسان ہوتا ہے اس کی حیا اس کو روکتی ہے ہر برے کام سے یعنی حیا ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے تو جو چیز برے کاموں سے روکے تو یقیناً وہ ایمان کا حصہ ہے اس لیے کہ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو تمام برائیوں سے اجتناب کرے اور اچھے اعمال کا ارتکاب کرے تو جو چیز برائیوں سے روکنے والی ہے جو چیز برائیوں سے دور کرنے والی ہے وہ کیا ہے حیا تو لازماً وہ پھر ایمان کا حصہ ہی ہوگی چونکہ ایمان کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف جاتا ہے تو ایک ایسی چیز کے جو انسان کو برائیوں سے روکنے والی ہو تو لازماً وہ بھی ایمان کا حصہ ہے تو اس لیے بھی ایمان اس لیے ایمان حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا کہ اسی حیا کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے یہ اندر مستحی یم تنوح ماسی بے इसलिए اس لیے کہ वाला کرنے والا انسان یم تنسی گناہوں سے رک جاتا ہے بے حیا اپنی वजह کی وجہ سے شرم کی وجہ سے اللہ کا بارک و تعالیٰ سے وہ کیا کرتا ہے حیا کرتا ہے شرم کرتا ہے اس لیے وہ کیا کرتا ہے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے مختلف حدیثیں ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المان بے بہ سب شعبہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ستر سے زیادہ شعبے ہیں اور پھر فرمایا ویابہ تو من المان اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے ایک اور روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان بے دوہ و صبح او بے دو شعب افضلوہ لا لو الح اللہ و ادنا اماطۃ الضا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ یا دوسری روایت میں ساٹھ سے زیادہ شعبے ہیں ساٹھ سے زیادہ حصے ہیں ان میں سے سب سے افصل یہ ہے لا الہ الا اور ادنا یہ ہے کہ اماطۃ الضا عنت تریف کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ایمانیات میں سے ہے تو بہرحال الحیا حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا اس لیے کہ حیا کی وجہ سے ہی انسان برائیوں سے رکتا ہے گناہوں سے رکتا ہے تو گناہوں سے جو چیز روکے یقیناً وہ ایمان کا حصہ ہی ہوگی اس لیے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا پھر سے دیکھ لیجئے الحیا او من المان الحیا کو ہم مرفوع پڑھیں گے اس پر ذمہ پڑھیں گے شعبۃ کو بھی مضموم پڑھیں گے اور من المان المانے پر ہم جر پڑھیں گے کسرہ پڑھیں گے زیر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حروف جارہ میں سے مین ہے آپ نے حروف جارہ اب تک یقیناً پڑھ لیے ہوں گے با تاؤ کافل منخلا یہ حروف جارہ ہیں ان میں سے کیا ہے ایک من بھی ہے تو من کیا کرتا ہے اپنے ماں باپ والے لفظ کو جر دیتا ہے کترا دیتا ہے اس سی المانے کو ہم مجرور پڑھیں گے تو عبارت بنے گی الحیٰ من شعبۃ حیا ایمان کا حصہ ہے جی تو تشریح بھی آپ کے سامنے آ چکی کہ کیوں ایمان کا حصہ قرار دے دیا اس لیے کہ ایمان ہی کی وجہ سے انسان برائیوں سے روکتا ہے تو جو چیز برائیوں سے روکے وہ یقیناً ایمان کا حصہ کہلائے گی تو چونکہ حیاء بھی انسان کو برائیوں سے روکتی ہے برائیوں سے روکنے پر مجبور کرتی ہے انسانی فطرت میں سے ایک چیز ہے تو لہذا اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ترکیب دیکھ لیجئے آخری ہے چیز جو کہ ترکیب ہے حدیث کی الحیا او شعبۃ من المان الحیا او مبتدا الحیا او مبتدا شعبۃ موسوف شعبۃ من المان ظرف مستقر صفر تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ظرف مستقر وہ جار مجرور ہوتے ہیں کہ جن کا متعلق کلام میں موجود نہیں ہوتا جب ان کا تعلق کلام میں موجود نہیں ہوتا وہ تو وہ مقدر نکالا جاتا ہے اب ضرف مستقر کیا چیزیں واقع ہو سکتا ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ چار چیزیں زرف مستقر واقع ہو سکتا ہے نمبر ایک خبر جو کہ آپ بنا بھی چکے ہیں پھر صفت اسی طرح سیلا اور اسی طرح کیا چیز حال تو زرف مستقر چار چیزیں واقع ہو سکتا تھا جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی تھی خبر صفت سیلا اور حال یعنی موصول کے لیے جو سلا بنتا ہے وہ ضرف مستقر کی صورت میں سلا بن سکتا ہے ضلحال کے لیے جو حال بنتا ہے وہ ظرف مستقر کی صورت میں ہو سکتا ہے مبتدا کے لیے جو خبر بنتی ہے وہ زرف مستقر کی صورت میں واقع ہو سکتی ہے اسی طرح موصوف جو ہوتا ہے اس کے لیے جو صفت ہوتی ہے وہ بھی ضرف مستقر کی صورت میں بن سکتی ہے تو شو ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا کہیں گے موصوف منل ایمان ظرف مستقر صفت تو آپ نے وہاں پر یہ تفصیل پڑھی تھی اگر ظرف مستقر خبر ہوگا تو اس میں چونکہ بسرین اور کوفیین کا اختلاف تھا کہ اب اس کا مطالق کیا نکالیں گے فیل نکالیں گے یا اسم نکالیں گے تو مختلف تھا تو اس لیے ہم جب بھی خبر واقع ہوتا ہے تو ہم سبت بھی نکالتے اور ثابتن بھی نکالتے ہیں لیکن آپ کو بتایا تھا کہ جب زرف مستقر صفت ہوگی تو ہاں پر متعلق کیا ہوگا جب ظرف مستقر صفت ہو تو مطالق کیا نکالیں گے اسم یا فیل بتائیے جی اسم یا فیل جب ظرف مستقر صفت ہو جی کیا کہتے ہیں باقی لوگ کیا یہ ٹھیک کہا ہے اسم جی بتائیے جتنے بھی لوگ کلاس میں موجود ہیں آپ آ رہے ہیں سن رہے ہیں اگر آپ کتنی بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ بولیے جو بھی آپ کی سمجھ میں آتی ہے وہ آپ بتائیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی بتائیں کہ جو بالکل ٹھیک ہو آپ بولیں گے بتائیں گے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ آ, م, کو زیادہ فائدہ ہوگا علمی فائدہ اس میں زیادہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چپ چاپ بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے آپ آئیں آپ کلاس میں باقاعدہ سے حصہ لیں سبق کا حصہ بنیں اور اس میں جو چیز پوچھی جائے وہ بھی بتائیں اور جو چیز بتائی جائے اس کو غور سے سنیں اس میں یہ ہے کہ امید ہے انشاءاللہ شاء آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا تو بہرحال بتایا یہ تھا کہ اگر ضرف مستقر صفت ہو تو اس صورت میں متعلق صرف اور صرف کیا ہوگا اسم ہوگا ٹھیک ہے جی زبردست جن لوگوں نے بتایا ہے اسم تو ضرف مستقر صرف اور صرف کیا ہوگا اسم ہوگا لہذا من المان من جار مجرور مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے سابتا تن کے جس کے سابتا تن کے کیوں یہ چونکہ ہے اور موصوف صفت میں کئی ساری چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے اس میں سے تذکیر اور تانیس بھی ہیں اگر وہ مانس ہے تو یہ بھی مانس اور وہ مذہب کر تو یہ بھی مذکر یہاں ہم اسی کے مطابق موصوف کے مطابق کیا نکالیں گے تن نو نو ایسے نہیں لکھیں گے اس کو ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے سا بیتا تن جو سا بیو کیا بنے گا سا بیتا تن یہ تنوین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تن تنوین پڑھتے ہیں ثابتا ثابتا جی ثابتن سے مونس ہے صرف بس اور کچھ نہیں ہے جو آپ से پڑھتے ہیں مونس فن فاطن الحیا اور شعبۃ من المان حیا ایمان کا حصہ ہے الحیا و مبتدا شعبۃ الموسف من المان ضرف مستقر صفت منجار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے سابتا تن اس کے سابتا تن کے سابتا تن سائل اس میں ضمیر فائل, فائل تو سابطہ تن سیگا اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریاں تو الحیا شعبۃ موصوف من المان ضرف مستقر صفت موصوف صفت مل کر کیا بنیں گے ماقبل کے لیے خبر تو آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں ہم ترکیب میں شروع سے آخر کی طرف جائیں گے اور پھر آخر سے واپس شروع کی طرف آئیں گے تو پہلے ہم نے الحیاء کو مبتدا بنایا شعبۃ کو ہم نے موصوف بنایا اب منل ایمانے پر چونکہ ترکیب مکمل ہو رہی ہے اب ہم نے واپس پلٹنا ہے تو زرف مستقر ہم نے صفت بنایا ہے کس کے لیے چونکہ پہلے اس سے موسوف تھا تو جب موصوف اور صفت دونوں مل گئے اب شعبۃ اور من المان مل گئے تو اب ان سے پہلے کیا ہے وہ الحیاء او مبتدا تھا لہذا اس کے لیے ہم خبر بنائیں گے تو الحیاء او مبتدا شعبۃ موصوف من المان زرف مستقر صفت من جار المان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے صحاب کے ثابت میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر خبر مبتدا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی حدیث نمبر الخمر المر الاسم الخمر المر الاسم الخمر کہتے ہیں شراب کو الخمر کیا معنی کیا ہے شاب جمع یہ مبالغہ کا سیگا ہے جمع یجمع باب فتح یفتاح سے اس کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا کرنا ٹھیک ہے تو جمع یہ مبالغہ کا سیگا ہے اس کے ویسے لفظی معنی ہیں بہت زیادہ جمع کرنے والا لیکن اس کا لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے جڑ اور بنیاد سے جس سے جڑ اور بنیاد جو کئی ساری چیزوں کا محمل ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جڑ جو کسی چیز کی اصل اور بنیاد ہوتی ہے اس پر پھر کئی ساری چیزیں متفرع ہوتی ہیں جو بیج ہوتا ہے ایک دانہ بویا جاتا ہے اس سے پھر کئی سارے دانوں پر مشتمل ایک پودا تیار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے جمع مبالغہ کا سیغا ہے اس کا معنی ہے جڑ اصل اور بنیاد اصل جڑ بنیاد یہ سارے معنی ہیں جمع کے اس کا تلفظ کیا ہے جین کے ذمہ کے ساتھ اور مین کی تشدید شرط کے ساتھ جمع الس میں السم اسم کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے ٹھیک ہے اسم کے معنی کیا ہے گناہ کے الخمر و جمع الف شراب گناہوں کی جڑ ہے کیا ترجمہ بنا الخمر و جمع شراب گناہوں کی جڑ ہے گناہوں کی بنیاد ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو گناہوں کی جڑ فرمایا اور بنیاد بتایا اس لیے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے پھر اس میں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے جب حقوق اللہ اور حقوق العباد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کئی سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب حقوق اللہ بھی اس سے رہ گئے حقوق العباد سے بھی وہ غافل ہو گیا تو یہ خود ہی کیا ہے گناہ میں مبتلا ہونا ہی ہے اور پھر یہ کہ اگر کسی نے تجربہ کیا ہو یا دیکھا ہو اپنی زندگی میں کسی شراب پیئے ہوئے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے لیکن وہ کیا ہو جاتے ہیں بہک جاتے ہیں وہ پھر ہر گناہ کرتے ہیں سب سے بنیادی چیز جو بھی انسان شراب پیتا ہے وہ سب سے پہلے گالم گلوچ کرتا ہے بکواسات کرتا ہے وہ فحش گوئی کرتا ہے پھر یہ کہ حرام کا ارتقاب بھی کرتا ہے اور کئی سارے گناہ اس سے پھر سردر ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں کامل طور پر نہیں ہوتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس سے کئی سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں یہ گالن گلوچ بھی کرتا ہے یہ برے افعال بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کئی سرے برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے یہ شراب ام ہے برائیوں کی جڑ ہے اور اس لیے شراب کو یہ بھی کہتے ہیں مفتاح شر کہ ہر برائی کی چابی ہے یہ اس لیے اس سے کیا ہونا چاہیے اجتناب ہونا چاہیے الخمر جماع الاس شراب گناہوں کی جڑ ہے شراب کیا ہے گناہوں کی جڑ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اش تنب الخمرہ کیا فرمایا اش تنب الخمر فإنه مفتاح كل شر کہ تم شراب سے اجتناب کرو کیوں فإنه مفتاح كل شر اس لیے کہ یہ ہر برائی کی چابی ہے مستاح ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ پھر کئی طرح گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس لیے اس سے اجتناب کرو رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جمع اس میں شراب گناہوں کی جڑ ترکیب الخمر بہت ہی آسان ترکیب ہے الخمر مبتدا جمع مضاف الاسم مضاف مذاف علیہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مضاف علیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے جو اسم دوسرے کی طرف مضاف ہو وہ مضاف لہ کو جر دیتا ہے جیسے غلام زیدن غلام زیدن جر کسی بھی اسم پر جر یعنی کثرا زیر دو وجہ سے ہی آتی ہے یا تو اس پر حرف جر داخل ہوگا یا اس کی طرف کوئی اسم مضاف ہوگا ٹھیک تو یہاں پر کیا ہے یہ مضاف ہے جمع الصمے کیا ہے مضاف علیہ ہے الخمر جمع ال شراب گناہوں کی جڑ ہے گناہ کی جڑ ہے الخمر و مبتدا جمہف مضاف اس میں مذاف علیہ مذاف مضاف علیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ٹھیک ہے جی تو یہ دو حدیثیں ہیں آج کا آپ کا سبق ہے پھر سے دیکھ لیجئے الحیا او شعبۃ من المان حیا ایمان کا حصہ ہے الحیٰ او مبتدا شعبۃ موصوف من المان ظرف مستقر صفت منجار المان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثابت ثابت فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کے لیے شوبت ان موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی مبتدا الحیٰ او کے لیے الحیا او مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ الخمر و جمع السم شراب گناہوں کی جڑ ہے الخمر و مبتدا جمعہ مضاف ال مضاف مضاف علئے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ گزشتہ ترکیب پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے کل کے سبق پر الناۃ حدیث نمبر چار یہ تھی اور حدیث نمبر پانچ المانا دیکھیے گا من الله تو مبتدا من اللہ ضرور مستقر سے خبر لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبت کے یا ثابت سیغہ اس میں فائل کے سبا فعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر یا ثابت انسیغ اسم فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ماتوف عالے و حرف عاطف العجلہ تو مبتدا مینشی قان مستقر خبر منجا شیطان مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے سب تفیل یا سابطن سیغ اسم فائل کے سبات افعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر یا سابط ان سگہ اسم فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو خبری کر خبری معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ حدیث نمبر چار کی ترکیب اور حدیث نمبر پانچ المجالس سب مجلس کی بات امانت ہوتی ہے المجالس سبانا پہلی حدیث کا ترجمہ الانات من اللہ بردباری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے من اور جلد بازی شیطان کی جانب سے ہے بقیہ تفصیل آپ کے سامنے المجالس سب مجلس کی بات امانت ہے کہ اب مجلس امانت ہوتی ہیں لیکن چونکہ مجلس امانت ہونے کا مطلب یہی ہے تو مجلس کی بات امانت ہوتی ہے المجال مبتدا بال امانتی مستقل خبر بازار الامانتی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے ثبت فعل یا سابطنسی میں فائل کے ثبت فعل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر یا ثابت سیگا اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے جی تو یہ ہے آپ کا گزشتہ سبق اور آج کا سبق تو اس پر آپ لوگ خود بھی محنت کریں کوشش کریں اور تکرار ضرور کیجئے گا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ضرور کیجئے گا